لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرہ شاہی سدری و یسری امری وحلسانی اللہ عربنا الحمنا رشدنا و عزنا شرور ان حق حقا ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا ورسقنا اجتنابہ اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وخدا ورحمة اللہم ذكرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين آمین اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ قیامہ کی پہلی پندرہ آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کا اعادہ بالکل نہ کروں تاکہ اب دو نشستوں میں ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں سب سے پہلے جو چار آیات آ رہی ہیں یہ خاص اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں اچانک خطاب کا رخ بدل گیا لا تو ہر رک مت حرکت دو بہی لسانکا کا اس کے ساتھ اپنی زبان کو یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بے کی جو ضمیر مجرور ہے وہ قرآن مجید کی طرف یا وڑی الہی کی طرف راجی ہے اس اعتبار سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضمون یہاں ایک ضمنی مضمون کی حیثیت سے آیا ہے ترجمہ کر لیجئے ان چار آیات کا لا تو بہی لسانک لسان اکالتا جلا مت حرکت دو اس کے ساتھ اپنی زبان کو کہ جلدی سے حاصل کر لو اس کو یا جلدی سے یاد کر لو اس کو یہاں نفظ قرآن نہیں آیا بےیک میں جو ضمیر مجرور ہے دونوں مرتبہ یہ در حقیقت اس کا جو مرجع ہے وہ معذوف ہے مقدر ہے بالکل واضح ہے اس لیے اس کو لفظاً یہاں ذکر نہیں کیا گیا ان علے نہ جماہ <وَقُرْعَادَه> کو یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھوا دینا فائضہ نہ ہو فتب پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو پیروی کرو اسی پڑھوانے کی اس کا مفو میں بات درج کروں گا سم ان علینا بیانہ پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت بیان تبیین، توضیع یہ چار آیا جیسا کہ میں نے ارض کیا یقیناً اس صورت مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے ایک ضمنی مضمون ہے لیکن اصول نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید کے اسالیب میں سے یہ بھی ایک اہم بات ہے اصولی بات ہے فہم قرآن کے ذمن میں قرآن مجید میں اہم ترین علمی مضامین اکثر و بیشتر ضمنی حیثیت سے آئے بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے غیر منطقی ہے الحم و ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مضمون جتنا اہم ہو اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اتنی ہی وضاحت کے ساتھ اتنی ہی سراحت کے ساتھ اتنی ہی اس پر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے اس کا بیان ہونا چاہیے لیکن اس کو خاص پس بنظر میں نوٹ کیجیے یہ میں تعارف قرآن کے زمین میں یہ بنیادی مباحث پہلے بیان کر چکا لیکن ہر جگہ پر جو اس کا محل ہے اس کے اعتبار سے اجمالی اعدا مناسب ہے قرآن مجید کی ایک قوم اولین مخاطب قوم تھی وہ تھے اہل عرب جن کی اکثریت بادیا نشیروں پر مشتمل تھی پڑھے لکھے لوگ تھے ہی نہیں فلسفہ منطق تو بہت دور کی بات ہے وہاں تو پڑھے لکھے لوگ بھی ان کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اگر قرآن مجید اپنا اصل ہدف علمی مضامین کو بناتا تو وہ ان کے ذہنوں سے بادہ تر ہوتی وہ بات ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی پہلے انہیں فلسفہ پڑھایا جاتا جو امہات مسائل ہیں ان سے ان کا تعارف کرایا جاتا پھر فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں انہیں ان باتوں کی تلقین کی جاتی ہے قرآن کے پیش نظر یہ تھا کہ ایک قوم کو موٹیویٹ کر دیا جائے اس میں ایمان کی آگ بھر دی جائے قوم بھی وہ تھی کہ جس میں جذبہ عمل بہت تھا وہ علمی فکری قوم نہیں تھی اس اعتبار سے منطق اور فلسفے سے کوئی مناسبت رکھنے والی سیمیٹک ریسس کے اندر یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام طور پر بھی ایک جذبہ عمل زیادہ ہوتا ہے ایرین ریس جو ہیں آریائی نسلیں ان میں فلسفہ منطق اس سے ایک گہری مناسب ہے لیکن یہ اہل عرب جو ہے یہ سیمیٹک سے حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں حضرت انو علیہ السلام کے بیٹے سام ان کی اولاد میں سے تو سامی النسل اور آریائی نسل کی قوموں میں ایک بنیادی مزاجی فرق ہے خاص طور پر ویسے تو یہ کہ سامی النسل یہودی بھی ہے لیکن یہ کہ ان کے اور یہ جو عرب کے بادیا نشین ہیں ان کے مابین بھی ایک مزاجی فرق تھا یہودی طویل عرصے تک مصر میں رہے جو اس زمانے میں تمدن کا ایک بہت بڑا مرکز ہے تاریخ انسانی کے اندر تمدن کے یہی مراکز ہیں ہند چین مصر یونان یہ پرانے مراکز ہیں چار ایک افریقہ سے متعلق ہے ایک یورپ سے متعلق ہے دو کا تعلق ایشیا سے علم فلسفہ علم نجوم حید طب ہندسا یہ سب انہی کی جگہ پر تھا تو یہودیوں کے وہاں طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے ان کے اندر پھر بھی فلسفہ منطق اس سے ایک ممارثت ایک مناسبت پیدا ہو چکی لیکن عرب کے یہ بادیہ نشین چاہے وہ عرب عربہ تھے اور چاہے عرب مستاربہ تھے اب یہ بھی الفاظ ثقیل ہیں عرب عربہ وہ جو قدیم عرب ہیں اور عرب مستاربہ وہ ہے جو باہر سے آ کر آباد ہو گئے لیکن عرب بن گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو قریش ہے وہ عرب عربہ نہیں ہے بلکہ وہ عرب مستاربہ ہیں حضرت ابراہیم کا تو وطن جو ہے اصل وہ عراق تھا عراق سے وہ شام گئے شام میں انہوں نے اپنا قیام رکھا وہ تو حضرت اسماعیل کو لا کر یہاں آباد کیا ہے ربنا امنی اسکن تو منظر ربنا یقیب السلام تو گویا کہ قریش بھی عرب مستاربہ ہے تو عرب عربا ہوں یا عرب مستاربہ ہوں یہ بادیہ نشیلی کی وجہ سے ان کے اندر عمل کا جذبہ جو ہے وہ بہت شدید تھا فکر و منطق اس سے ان کو دلچسپی نہیں تھی قرآن نے اپنا اصل اسلوب یہی رکھا ہے فطرت انسانی کے مسلمات پر اپنے استدلال کو بیس کیا وہ باتیں کہ جو اپن و فطرت سے وہ ناسبت رکھتی ہیں بنیادی طور پر منطق اور فلسفے سے نہیں اور اصل شے یہ تھی کہ ان میں ایمان بھر دیا جائے اور جہاد کی روح جو ہے وہ ان میں پھونک دی جائے تاکہ ایک تھوڑے سے عرصے میں وہ اسلام کو ایک عملی نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال جو ہے نوع انسانی کے لیے پیدا کر دے اس کے لیے ضروری تھا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں خطاب ان کی عقلی سطح پر ہوتا ہے نے مناسا اعلی قدرے وقوع لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا نازل ہوا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے بیسویں صدی کے فلسفی علامہ اقبال کو بھی آخر قرآن مجیدی کے دامن میں پناہ دینی تھی لہذا علمی مدامین موجود ہیں لیکن ضمنی طور پر ظاہر بات ہے جو صاحب علم ہے صاحب فکر ہے جس کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ چلتے چلتے ایک دم رک جائے گا یہ کیا بات ہے ڈیرا لگا دے گا وہاں اپنی مائیکروسکوپ فوکس کر دے گا غور و فکر کرے گا وہاں سب کچھ مل جائے گا اس میں لیکن آتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں پھر قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو ایک اور بھی اشتیاق رہتا تھا ایک تو یہ اندیشہ کہ کہیں بھول نہ جاؤں لہذا پوری طریقے سے اس کو حفظ کرنا ہے پھر ایک اشتیاق اور تھا کہ جلدی سے سبق یاد کر لوں تاکہ مزید جو ہے سبق ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید وہی آئے اس لیے آپ اپنے اوپر مشقت جھیلتے تھے اس مشقت سے وہاں بھی روکا گیا سن نکرے کا فلاتن سا آپ اس کی فکر نہ کیجئے آپ بھولیں گے نہیں ہم پڑھوائیں گے آپ یہاں پر بھی وہی اطمینان دلایا گیا ہے لاتو حد میں ہی کا لتاج علا ان علیہ جماحو ان علیہ اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اگر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بار بار ان آیات میں جو لفظ قرآن آ رہا ہے اس سے براد شاری قرآن ہے یہاں لفظ قرآن بطور اس میں علم نہیں آیا ہے وہ تو آئے گا تو علی فلام کے ساتھ آئے گا القرآن یہاں یہ فعل اور مستر کے طور پر آ رہا ہے قرآن اس کا پڑھوا دینا فائضہ کرا نہ ہو جب ہم اسے پڑھوا دیں ہر جگہ پر یہاں قرآن کی طرف اشارہ جو ہے وہ ضمیر سے ہو رہا ہے یہ ضمیر جو ہے چھ دفعہ آئی ہے حالت جرری میں لاتحرک بے ہی لسانہ کا لتا جلا بے ہی ان علینا جم و قرآن ہو فیضہ ہو یہاں حالت نصوی ہے مفعول فتب قرآن پھر حالت جری ہے سم ان علینا بیا پھر یہ حالت جری ہے تو چھ مرتبہ حالت جردی میں اور ایک مرتبہ حالت نسبی میں وہی ہو یا ہی کی ضمیر ہے اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے قرآن کی طرف اسے قرآن کہیں مصحف کہیں وحی کہیں باقی جو لفظ قرآن کی یہاں تکرار ہو رہی ہے وہ مستر کے معنی میں تو اس میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی جو لغوی بحث ہے اسے آپ اپنے ذہن میں پوری طریقے سے جاگونی کر لیں لفظ قرآن کی کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ القرآن یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے جو حضرات کو زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتے وہ اس کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اس کے روٹ وغیرہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو اکثر مختین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اس میں مشتق ہے اس کا مادہ ہے مادے سے یہ لفظ بنا ہے لیکن مادہ کیا ہے اس میں دو رائے ہیں ایک یہ ہی کہ کاف را نون قرن قرن کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دینا قرینت شی و بش امام اشری نے اس کا حوالہ دیا ہے کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دیا گیا اسی حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کرانوسادین دو خوش بختیوں کا جمع ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں کو جمع کر دیا جائے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی تحریروں میں مولانا مودودی صاحب کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب کی جب رفاقت ہوئی ہے تو یہ قرآن السادین تھا کہ مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ایک فکر تھا قرآن کا ایک حرق تصور حکومت لاہیا کے قیام کی جد و جو یہ تحریکی تصور جذبۂ جہاد ابوال آزاد سے انہوں نے لیا اور اسے انہوں نے اپنی تصادی کے اندر بیان کیا اور بخوبی بیان کیا شرح بست سے بیان کیا شد و مد سے بیان کیا اور مولانا اسلاہی صاحب نے مولانا فراہی سے علم قرآن حاصل کیا جس میں نظم قرآن ربط آیات یہ اہم موضوع تھا ظاہر بات ہے جب دونوں جمع ہو گئے تو کیرار الصادین نور ال نور اس میں وہ حرقی تصور بھی ہے اور اس میں وہ گہرائی بھی ہے پرانے مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے پرانے مجید میں جو نظم کلام ہے دونوں چیزیں شامل ہوگی کران الساد ہو گئے اسی طرح حج کران کہلاتا ہے جو حضرات حج کر چکے ہیں انہیں تو معلوم ہے تین طرح کا حج ہوتا ہے افراد ایک تو یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھا جائے اب چاہے وہاں ایک مہینے قیام ہو احرام نہیں کھلے گا عمرہ بھی آپ نہیں کر سکتے بلکہ وہی احرام چلے گا حج کے لیے یہ حج افراد ہے یہ سب سے مشکل حج ہے ایک حج تمکو ہے حج تمکو یہ ہے کہ آپ احرام باد کر گئے عمرے کی نیت کی عمرہ کیا احرام کھول دیا اب آرام سے مکے میں رہ رہے اپنے عام لباس میں عام حالت میں پھر جب آٹھ دن حج کو یوم میں ترویہ ہوگا جب چلیں گے تو پھر احرام باندھ لیا اور گویا کہ ہم نے یہاں پہ تمکو کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لیا ایک حجرام ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع بھی کیا لیکن وہی احرام آگے چلتا ہے اس میں تمکوں میں تو احرام کھل جاتا ہے لیکن یہ کہ حج کران جو ہے آپ گئے احرام بادھا ہوا ہے آپ نے ابرا بھی کر لیا لیکن احرام نہیں کھلے گا اب تو آپ پھر جب حج کریں گے اس کے بعد احرام کھلے گا یہ کان تو کران کے معنی ہے ایک شئے کو دوسری شے سے جوڑ دینا تمکتوں میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے لیکن یہ کہ یہاں پر وہ جڑ بھی گئے ہیں اور ایک جان بھی ہوگا اس لیے کہ احرام ایک ہی اسی کے حوالے سے کہتے ہیں قرینہ قرائن سرکمسٹانشل ایویڈنس کسی ایک چیز سے دوسری چیز کے ساتھ ملا کر آپ کو نتیجہ نکالتے ہیں ایک تو ہے عینی گواہی ہوتی ہے چشمدید گواہ ایک ہوتی ہے قرائن کی گواہی سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ لفظ جو ہے اب اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے اس کے معنی کیا ہوں گے ترتیب گویا کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں ایک جمع کر دینا جمع کرنے کا مطلب کیا ہے قرآن کا کوئی حصہ گم نہ ہو جائے قرآن کا کوئی حصہ بھول نہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے لیکن سلب جمع کرنا نہیں انینا جم آو و قرآن اس میں ترتیب قائم کرنا بھی ہمارے ذمے ہے پہلے کیا ہوگا دوسرا کیا ہوگا تیسرا کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پہلے کون سی صورت ہوگی پھر کون سی صورت ہوگی یہ قرآنہ سے یہاں مراد اگرچہ عام جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا پڑھوانے میں لازمن کوئی ترتیب ہوتی ہے پڑھا تو آپ نہیں سکتے بغیر کسی ترتیب کے کوئی نہ کوئی ترتیب ہوگی تو در حقیقت یہاں پہ لفظ قرآن جو آیا ہے اگر آپ اس کران کے مفہوم کو اور قرن کو اگر سمجھیں گے تو اس کے حوالے سے اس کے معنی ہے تدوین قرآن ترتیب قرآن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کرات کے مصدر ہے کرات پڑھنا اس سے ہم ترجمہ کرتے ہیں پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا قرآن. جس طرح رجحان غفران یہ مصدر ہیں اسی طرح یہ مصدر ہے اور مستر بمانی مفعول آیا ہے القرآن و پڑھائی جانے والی یا پڑھی جانے والی شے ایک رائے یہ میرے نزدیک راج جو ہے وہ پہلی رائے ہے اور یہاں پہ اصل میں اسی کے حوالے سے جو اصل مضمون ہے اے نبی ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو محفوظ کرنا بھی جمع کر دینا کہ اس کا کوئی حصہ گم نہ ہو جائے ضائع ہو جائے مزید برا اس میں ترتیب قائم کرنا بھی ہمارے ضلع یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی اور ترتیب مصف اور ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تقریباً اجماع ہے کہ پہلی تو پانچ آیتیں وہ تھی جو تیسرے پارے میں سورہ علق میں ہے اقرابسم رب کل لذی خلق خلق ال انسان علق اقرا اور رب کلکرم علم بالقلم بال قلم ما ال انسان اما تقریباً اجماع ہے کہ آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں قرآن میں وہ سب سے آخر میں مصفر ہیں تو ترتیب مصحف اور ہے اور ترتیب نزولی اور ہے اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ترتیب مصحف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کہ کوئی اشتہادی فعل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا یہ کہ حضور کے بعد مسلمانوں نے اس کو کر لیا ہے تو اس میں قطعی بات جو اس آیت سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ ان علیہ نا جما و ہمارے ذمے ہے اس کو محفوظ رکھنا بھی اور اس میں ترتیب قائم کر دینا بھی ان دونوں چیزوں کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل مطمئن رہیں فیضا کرانا ہو فتب قرآنَ جب ہم اس کی ترتیب قائم کر دیں یا جب ہم اس کو جوڑ دیں یا جب ہم اسے پڑھوا دیں اور پڑھوانے میں لازمند ترتیب شامل ہے پھر اسی کی پیروی کیجئے گا اسی جوڑ اسی ترتیب کی اس سے معلوم ہوا کہ اصل حجت یہ ترتیب مصفح ترتیب نزولی نہیں ہے یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ علمی اعتبار سے طبیعت جو ہے ادھر جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے قرآن میں پہلے کیا نازل, کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا تو واقعتاً علمی اعتبار سے بڑی مفید بات ہے ترتیب جو ہے حکمت تنزیل ہمارے سامنے آ جائے کیا اللہ نے مقدم رکھی نزول کے وقت کیا چیز اس کو موخر کی ہے علمی اعتبار سے اس میں بہت ہی ایک مواد ہے ہمارے لیے رہنمائی کا لیکن اصل میں یہ ترتیب نزولی جو ہے وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ ہے در حقیقت کہ جو خاص ماحول تھا اس کے اعتبار سے جس اعتبار سے ایونٹس جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ تحریک جو تھی وہ جد و جہد و جہاد کے جو مراحل تھے دعوت تنظیم تربیت تصادم مسلح تصادم یہ تمام مراحل جو آ رہے تھے تو اس کے اعتبار سے قرآن نازل کیا گیا یہ ہے کاویل خاص کا پہلو لیکن چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے لہذا اس کے اعتبار سے یہ تدوین جو ہے یہ ہے کہ جو مستقل ہے یہ ہے دین میں حجت یہی وجہ ہے کہ ہمیں ترتیب نزولی جو ہے وہ اکثر و بیشتر تو پورے یقین کے ساتھ معلوم نہیں زیادہ سے زیادہ جو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ یہ مکی صورت یہ مدنی صورت ان میں بھی بعض صورتوں میں اختلاف ہے کچھ آیات جو ہے مکی ہیں لیکن مدنی صورت میں جمع ہے کچھ آیات جو ہیں اس طور سے اور پھر اس میں آرا کا اختلاف بھی ہے یہ کوئی حتمی شہر نہیں اگرچہ مکی مدنی کی تقسیم تقریباً متفقل ہے تقریباً کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی حتمی اور یقینی نہیں ہے پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ لگ بھگ جو ہے ستر اسی کے قریب جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں ان میں ترتیب کیا ہے بہت مشکل کام ہے آسان کام نہیں لیکن اس کے لیے انسان ایک علمی پیاس کو بجھانے کے لیے علمی پیاس کی تسکین کے لیے کوئی محنت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے